عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں سورہ فاتر کی انتیس اور تیس نمبر دو آیتیں اللہ مالک الملک ان آیتوں میں کچھ تاجروں کا ذکر فرما رہے ہیں ان تاجروں کا ذکر ہے جو ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں نقصان نہیں ہوتا نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے گاٹا ہے ہی نہیں مگر دنیا میں بسنے والے ڈیڑھ ارب کے لگ بھگ مسلمان وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گاٹا ہی گاٹا ہے نقصان ہی نقصان ہے خسارہ ہی خسارہ ہے جس میں نفع ہے ہی نہیں دکھ اس بات پر ہے کہ پروردگار نے جس تجارت کی گارنٹی دی تھی قرآن مجید میں گارنٹی دی تھی رب العالمین نے کسی مولوی صاحب نے نہیں کہ اس تجارت میں گاٹا نہیں ہے مسلمان امت اس تجارت کا شعور بھی نہیں رکھتی بہت بڑی بات میں نے کہہ دی آپ کو اور خالی کہہ کے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا یہ میں نے مبالغہ بھی نہیں کیا مسلمان رب کی گرنٹڈ تجارت کا شعور بھی نہیں رکھتے سارے مسلمانوں کی بات چھوڑتے ہیں ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ سے آپ ساری مسلم... امت مسلمہ کی حالت بھی آپ کو سمجھ جائے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے دنیا میں پاکستان میں اٹھانوے پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے کلمہ پڑنے والوں کی ہے پاکستان میں پروردگار نے پاکستان کی اس زمین میں اس خطے میں اپنے قدرتی مادنی وسائل اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ صرف پاکستان کی بیس اکیس کروڑ عوام نہیں گھر میں بیٹھا ہوں دنیا کی دنیا میں بسنے والے ڈیڑھ ارب مسلمان صرف پاکستان کے اندر رب کے رکھے ہوئے قدرتی مادنی وسائل سے خوشحالی کی دنیا بھی زندگی بدر کر سکتے ہیں خوشحالی والی صرف ان وسائل سے جو کہاں پر پا ہیں پاکستان میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اشارے کرتا جاؤں گا ان دنیا کی چھٹے نمبر کی بڑی سونے کی کان ریکوڈک کے نام سے پاکستان کی زمین پر موجود ہے دنیا کی چھٹے نمبر کی بڑی سونے کی کان ہے دنیا میں تیسرے نمبر کی بڑی پوری دنیا میں تیسرے نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں پاکستان کی زمین پر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں تیل سعودی عرب کویت عراق ایران صرف ان ملکوں میں نہیں ہے پاکستان کی زمین میں اللہ نے تیل کے بڑے بڑے ذخائر رکھے ہوئے کئی کنویں تیل کے چوبیس گھنٹے ان پر ٹیوول اس وقت بھی چل رہے ہیں پاکستان میں تیل نکل رہے ہے چوبیس گھنٹے اور ایسے خزانے موجود ہیں وہاں سے تیل نکالنا شروع ہی نہیں کی ہوا موجود ہیں پاکستان کی زمین میں تیل کی کمی نہیں ہے قدرتی گیس بہت بڑے بڑے ذخیرے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی زمین میں صرف ایک ذخیرے کا تذکرہ کرتا ہوں ضلع بدین کے اندر پوچھ لو کسی پاکستان کے ماہر سے سندھ میں ضلع بدین کے اندر موجود قدرتی گیس کا ذخیرہ کہتے ہیں اتنا بڑا ذخیرہ ہے پچاس سال تک پوری پاکستان کی قوم اس گیس کے ذخیرے کو استعمال کرے وہ ختم نہیں ہونے والا ایک ذخیرہ نہیں ختم ہونے والا اتنا بڑا ذخیرہ پاکستان میں لوہے اور تانبے کی بڑی بڑی کانیں موجود ہیں یہ فیصلہ آباد چنیوٹ کی زمین یہ لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھری پڑی ہے پاکستان میں چونا نمک جبسم بڑے بڑے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جو صدیوں تک نہیں ختم ہو سکتے اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں ان دانتوں کے پاکستان میں پاکستان کی زمین دنیا میں جتنے ممالک ہیں جن ملکوں کی زمینیں سب سے زرخیز ترین زمینیں ہیں دنیا میں ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے پاکستان کی زمین دنیا کے زرخیز ترین ملکوں میں سے ایک ہے یہ پاکستان کی زمین ہے اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے ایسا نہری نظام اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مبالگا نہیں کر رہا ہوں دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان عمدہ نظام ہے ہی نہیں دنیا میں نہیں کسی ملک کے پاس جیسا نظام کہاں پر ہے پاکستان کو رب نے عطا کیا ہوا ہے پاکستان میں فیکٹریاں اور کارخانے بڑے بڑے زون بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کارخانوں کے ملوں پر محیط ہیں گھنٹوں آپ چلتے رہیں فیکٹریوں اور کارخانوں کی کتاریں ختم نہیں ہوتی گاڑی پر گھنٹوں سفر کریں ہیں ایسے نظارے کے نہیں موجود ہے سارا کچھ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہیں۔ تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے درجنوں یونیورسٹیاں سینکڑوں نہیں ہزاروں موضوعات پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں ہزاروں موضوعات پر تعلیم کی کوئی کمی نہیں کتنے تعلیمی ادارے ہیں کتنے تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں آپ ان کے نام کٹھے کرنا شروع کر دیں کئی جلدوں میں کتاب مرتب کر سکتے ہیں آپ صرف ان کے ناموں سے تعلیم کی کوئی کمی نہیں اور پاکستان میں پانی کی بھی کوئی کمی है? है? है? پریشان ہو گئے لگتا ہے ہمارے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بہت متاثر ہو گئے آپ انہوں نے بڑی مہم چلائی کہتے ہیں پانی کم استعمال کرو پانی کی حفاظت کرو پانی ضائع ہو رہا ہے صاف پانی سے گاڑیاں نہ دو صاف پانی سے یہ نہ کرو وہ نہ کرو مویشیوں کو نہ نہلاؤ یہ پانی کم ہو رہا ہے پانی کا بڑا خطرہ ہے بڑی مہم چلائی انہوں نے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پاکستان میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھنے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پاکستان کے مشرقی بارڈر سے پانی چلتا ہے کہاں سے مشرقی بارڈر سے مشر کی کنارے سے پانی چلتا ہے چلتا چلتا پوری پاکستان کی زمین کو کراس کرتا ہے اور مغرب میں جا کر سمندر کے اندر جا کر ضائع ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ہزاروں کیوسک پانی اس ملک کی ساری زمین کو کراس کر کے پھر جا کے ضائع ہوتا ہے جس قوم کا روزانہ چوبیس گھنٹے ہزاروں کیوسیک پانی ضائع ہو یہ مانا جا سکتا ہے اس کے پاس پانی کی کمی ہے یا پانی کی کمی کا خطرہ ہے کیسے مان لوں میں جو خطرہ ہے نا وہ نہیں بتاتے آپ کو نہ ادارے نہ نہ ایسے لوگ جن کو اسلام کی تجارت کا شعور بھی نہیں ہے جو رب نے گرنٹڈ تجارت دی ہے نہ ان کو شعور ہے نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ بتا سکے گے کبھی جس چیز کا خطرہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ انڈیا نے اتنے بڑے بڑے ڈیم ڈیم بنائے ہوئے ہیں وہ ان ڈیموں کو کھول دینا یہ پورے پاکستان کے یہ لاہور اور یہ بڑے بڑے شہر اس کے اوپر سے پانی گزر سکتا ہے اوپر سے وہ پانی کو اوپر سے گزار سکتا ہے پورے شہروں کے دو دو چہر چار منزلیں ان کے اوپر سے پانی گزار سکتا ہے وہ انڈیا اتنا پانی موجود ہے وہاں پر پا ایٹ پانی کا بمب وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر کے پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے یہ خطرہ ہے کہ کل کلا وہ یہ یہ پانی کا واٹر بمب استعمال کر کے وہ پاکستان کی قوم کو ڈبو دے اور اس کی ساری اقتصادی حالت کو تباہ برباد کر کے رکھ دے اس کے پاس یہ واٹر بمب موجود ہے پاکستان کے خلاف اور اس کی دمکیاں بھی وہ دیتے ہیں میرے بھائیوں پاکستان میں ذہانت ذہین لوگوں کی بھی رب نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی اور قسم ہے اللہ کی جتنی جفاکشی کشی پاکستانی لوگوں میں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو اتنی جفاکش لوگ دنیا میں نہیں ملیں گے آپ چلے جائیں یورپ میں میں, میں نے تو پڑھا ہے ادھر ادھر سے لوگوں سے سنا ہے خود نہیں گیا ہوں جو گئے ہیں ان سے پوچھ لیں یہ یورپ کے کئی ممالک ان کی جو بڑی بڑی بڑی بڑی خوشحالی کے جو منصوبے ہیں نا جن سے وہ اپنے ملکوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں عوام کی جو ہے نا وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں ان بڑے بڑے منصوبوں کو ہولڈ کرنے والا بندہ آپ اس تک پہنچے آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی ملے گا اور کے پاس ایسے افراد نہیں ہیں جو, جو اتنے اتنے بڑے منصوبوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں پھر سوال ہے میرا آپ سے اتنا کچھ پاکستان کے اندر موجود پھر ہمیں بجلی پوری نہیں مل رہی یا مل رہی ہے بجلی پیدا کرنے کے وسائل کم ہیں ہمارے پاس گیس سے بجلی پیدا ہوتی ہے گیس موجود ہے تیل سے بجلی پیدا ہوتی ہے تیل موجود ہے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے پانی موجود ہے ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے بن ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے پورے پورے ملک اپنی ساری بجلی کی ضرورتیں صرف ہوا سے بجلی پیدا کر کے ون ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری کر رہے ہیں جتنی ہوا اس ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے چاہیے اس سے زیادہ ہوا چوبیس گھنٹے پاکستان میں سہل سمندر پر موجود ہے کراچی میں بھی موجود ہے سندھ میں بھی موجود ہے بلوچستان میں بھی موجود ہے سولر ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے پاکستان کے ہر شہر ہر بستی میں سورج موجود ہے سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے دنیا میں کچرے سے بجلی پیدا کرنے والی ٹیکنالوجی بھی چل رہی ہے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اتنا کچرا ہے پاکستان میں وہ یہ کچرے سے بجلی پیدا کر کے دنیا کے ملکوں کو فروخت کر سکتے ہیں ہمیں پوری نہیں مل رہی بجلی گیس ہمیں پوری نہیں مل رہی ستر سال ہو گئے لا اللہ کے نام پر ملک بنایا ہم مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں بے روزگاری ہمارے ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تنگ دستی وہ عوام کا کی جانی نہیں چھوڑ رہی لوگ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتے حلال سے ان کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی میرے محترم بھائیوں بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ اتنا کچھ ہمارے ملک کی زمین بنجر نہیں ہے بانج نہیں ہے ہمارے ملک کے باسی لولے لگڑے اندے اپاہج نہیں ہے موٹے دماغ کے ڈل نہیں ہے پھر وجہ کیا سبب کیا بے روزگاری ستر سالوں میں ختم نہیں ہو سکی ستر سالوں سے ہمارے حکمران جوریاں پھیلا کر کشکول گلے میں لٹکا کر کبھی آئی ایم ایف کی دہلیز پر جا کر بھیگ مانگتے ہیں کبھی ولڈ بینک سے بھیگ مانگتے ہیں کبھی یو این او سلامتی کونسل امریکہ بدماش کے سامنے یہیں یہی کرتے ہیں جا کر ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے, ہونے والا تھا خطرہ ہو گیا ڈیفالٹر ہونے کا کوئی کوئی سود پر ہمیں قرضہ دے دو کیوں کیوں کس وجہ سے یہ سارا کچھ میں موٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناراض نہیں ہونا موٹی سی بات کہتا ہوں آپ کو یہ جو تعلیم کا اتنا وسیع و اریض سلسلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی اور ایم ڈگری جاری ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں موضوعات پر ان ان سالوں سے ان تعلیمی اداروں نے نہ ہماری بجلی پوری کروا سکے نہ ہماری گیس پوری کروا سکے نہ ہمیں بے روزگاری سے نکال سکے نہ ہماری ہمیں خوشحال بنا سکے نہ ہمیں ان آئی ایم ایف ولڈ بینک جیسے اسلام دشمن اداروں سے ہماری ہمیں آزاد کروا سکے پھکڑے ہیں یہ کالج یہ یونیورسٹیاں یہ تعلیمی ادارے جو ستر سال میں نہ ملک کو کچھ دے سکے نہ عوام کو کچھ دے سکے مہنگائی کے سوا لوڈ شیڈوں کے سوا تنگ دستیوں کے سوا غلامیوں کے سوا کافروں کی ملازمتیں اور نوکریاں کرنے کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے بھی مانگنے کے لیے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے ایم فل کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت اس <تصفح> <دوسرق> کے لیے جب کرتے ہی مانگنے ہیں لوگوں سے بھجی مانگ رہی ہے تو یہ تعلیمی ادارے کیا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو بغیر پڑھنے کے بھی بھیگ مانگی جا سکتی یہ سچریاں یہ کارخانے جو ستر سالوں سے چل رہے ہیں لگ رہے ہیں آگ لگانی ہے ان کو ملک کو کیا دیا انہوں نے عوام کو کیا دیا مہنگائی کے سوا لوڈ شیٹوں کے سوا قرضوں کے سوا بےروزگاری کے سوا اللہ اکبر بات مختصر کرتا ہوں لمبی ہو گئی عزیز بھائیو میں نے کہا ہم وہ تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گاٹا ہی گھٹا ہے خسارہ ہی خسارہ ہے جس میں نفع ہے ہی نہیں آپ کو نظر آیا کہ نہیں یہ میری بات ہیں نفا ہوتا تو ہم یہی حالت ہوتی ہے ہماری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوتے ستر سال ہو گئے محنت بھی ہے سب کچھ ہے پھر پھر کچھ نہیں ملنا ہاں آپ کہیں گے پھر وہ تجارت کون سی ہے جس میں نفع ہے یہ تو گاٹے والی ہے ہوئی یہ تو گاٹے والی ہو گئی نفے والی کون سی تجارت ہے اور یہ کوئی فضائی یا ہوائی تجارت ہے یا کوئی حقیقی بھی ہے پہلے میں مثال دیتا ہوں بعد میں تجارت کا تعارف کرواتا ہوں آپ کو یہ صرف فضائی باتیں نہیں ہیں ہوائی باتیں نہیں ہیں جن لوگوں نے یہ والی تجارت کی جو ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کی ہے جس کی گارنٹی دی ہے رب نے جس کا میں نے کہا مسلمانوں کو شعور بھی نہیں ہے جن لوگوں نے یہ تجارت کی ذرا تھوڑا سا بوازنا کرنا زیادہ نہیں جب پاکستان بنا تھا آج سے ستر سال پہلے ہجرت کر کے ہم آئے تھے تو کوئی ایسا بندہ تھا ہجرت کر کے کوئی ایسا خاندان تھا جس کے پاس رہنے کے لیے گھر یا خیمہ نہ ہو हा? ایسے خاندان تھے کوئی نہیں تھے کوئی نہیں تھے کوئی ایسا خاندان تھا جس کے پاس پہننے کے لیے دو, دو کپڑے نہ ہو کیوں جی हा? کوئی ایسا بندہ نہیں تھا پاکستان جب بنا ہجرت کر کے آئے تھے لٹ, لٹ کر آئے تھے چھوڑ کر آئے تھے سب کچھ کسم اللہ کی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہ ہو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کے لیے دو دو دن راشن نہ ہو لکوا بھی نہ ہو راشن کا دو دو دن اس کے بھوکے گزر جائیں پاکستان میں جب بنا تھا پاکستان اس وقت بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا اور کچھ لوگ دنیا کی تاریخ میں وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے مدینے ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تو کجا خیمہ بھی نہیں تھا مسجد نبی میں رہتے تھے صحابہ صفا کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے اور میرے بھائیوں ان کے پاس پہننے کے لیے دو سو کپڑے دو چادریں نہیں ہوتی تھی اٹھاؤ صحیح بخاری ابو ہریرا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے ستر صحابہ صفا کو دیکھا ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اوپر پہننے والی چادر ہوتی سب نیچے ڈیڑھ بند باندھنے والی ایک چادر رکھتے تھے پاس ہے ہی نہیں تھی ان کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہماری ماں کہتی ہیں تین تین چاند ہم دیکھ لیتی تھی تین چاند محمد الرسول اللہ کے کسی گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی تین چاند دو مہینوں میں دیکھے جا کرتے ہیں یہ کیفیت تھی ان کی اور میرے بھائیو ستر سال کسم اللہ کی نہیں لگے ان کو ستر سال نہیں لگے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ستر سال نہیں لگے ستر سال سے بہت کم عرصے میں وہ لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے راشن نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ستر سال سے کم عرصے میں وہ لوگ ایک بندہ مدینہ طیبہ کا باسی اپنے گھر سے مال اٹھائے ہاتھ میں زکات دینے کے لیے نکلتا ہے پوری مدینہ کی آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو زکات لینے والا تھا سارے کے سارے زکات دینے والے بن چکے یا اٹھا لو کوئی سیرت کی کتاب سارے کے سارے زکات دینے والے بن یہ خوشحالی کہاں سے آئی تھی ان کو پھر غور کرنا تھوڑا سا میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کیا انہوں نے فیکٹریاں کارخانے لگائے تھے مدینے میں یونیورسٹیاں کالج اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کیمپ کیے تھے انہوں نے مدینہ میں ہاں؟ نہیں انہوں نے مدینے میں بہت پہاڑ تھا سونا اس میں آج بھی ہے سونے کی کان کوئی نکالی تھی بہت پہاڑ تھے हा? سعودی عرب میں تیل موجود تھا کوئی تیل کے کنیں آباد کیے تھے مدینے میں خوشحالی آل... خوش تک پہنچنے کے لیے کوئی کوئی قرضے لیے تھے سود پر خوشحال ہونے کے لیے بھی مانگی تھی کسی سے ہم نے تو یہی یہی سمجھا ہوا ہے نا یہی تجارت ہے یہی خوشحالی کا رستہ ہے یہی کامیابی کا رستہ ہے اسی کے لیے ہر بندے کی سوچ ہے فکر ہے بھاگ دوڑ ہے اسی کے لیے محنت ہے اس آگے سوچ جانے کے لیے تیاری نہیں ہی کوئی نہیں انہوں نے کیا, کیا تھا اور یقین آپ مانیں گے پروردگار نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں اتاری ہوئی دنیا میں نہ کوئی اللہ دین کا چراغ ہے کائنات میں کہ اس چراغ کو تیلی لگاؤ تو دنیا میں سیلاب خوشحالی کا بہنا شروع ہو جائے وہ چھڑی گماؤ جادو کی تو ہر طرف تھرالی اور ہر طرف جو ہے نا وہ غربت اور کا خاتمہ ہو جائے خوشحالی کے دریا بہنا شروع ہو جائے ایسی کوئی شے بھی نہیں پھر آخر چیز کیا تھی ان کے پاس سوچیں سوچیں پڑھیں چیز کیا تھی ان کے پاس جس چیز نے انہیں یہ ستر سالوں سے بھی کم عرصے میں اتنا خوشحال بنا دیا کہ کوئی ایک بندہ بھی ایک خاندان بھی اس کا لینے والا نہیں تھا سارے دینے والے تھے کوئی چیز تو تھی نا آخر وہاں پر تو کیا چیز تھی اللہ اکبر میرے بھائیوں یہی چیز تھی جو اللہ نے دو آیتوں کے بیان کی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور مجھے نہیں امید مراد نہیں ہونا مجھے نہیں امید آپ کو بھی سمجھ آئے گی اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی فلسفہ ہے یہ کوئی سمے سے تر چیز ہے اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن آتی اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سمجھیں بند ہیں بند ستر سالوں سے غلامی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں یہ بند ہیں ان کے اندر گسن پیدا ہی نہیں ہو سکی آپ وہ کسی کے سر کو بچے کے سر کو اس کے اوپر لوہے کا فال چڑھا دیں تو وہ کیا بن جائے گا ہاں? وہ دولے شاہ کا چوہا بن جائے گا نا سر نہیں بڑھے گا اس کا یہی کیفیت قسم اللہ کی مسلمہ کی سوچ کی یہی کیفیت ہے اس کے اوپر غلامی کا وہ خول چڑھا ہوا ہے جس نے اس اس سوچ کو برنے دیا ہی نہیں ستر سالوں میں جس کا نتیجہ ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سمجھ آنے والی چیز ہے لیکن آتی کوئی نہیں ہے آتی نہیں ہے دیکھیں کیسے سمجھ آنے والی چیز ہے کیسے نہیں آتی آج کے درس میں صرف ایک بات میں نے ذکر کرنی ہے یہ تین باتیں ہیں کالج یہ تجارت تین چیزوں پر مشتمل ہے تجارت کتنی چیزوں پر مشتمل ہے اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مبالغہ نہیں کر رہا ان تینوں چیزوں کا شعور نہیں ہے امت مسلمہ کو تینوں چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے امت مسلمہ کو ذمہ داری لے کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں پہلی چیز کا آج تذکرہ کروں گا انشاءاللہ پہلی چیز ہے ان اللہ دینا یتلو نہ کتاب اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں آپ کہیں گے اچھا یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی کوئی تجارت ہے ہم نے تو سمجھا تھا پتہ نہیں کون سی تجارت بیان کرنے لگے ہیں کھودا پہاڑوں اور نکلا کیوں یہ بھی تجارت ہے کوئی ایسے بھی خوشحالی یاد رکھتی ہاں میرے بھائیوں یہ تجارت ہے یہ کیا ہے تجارت ہے میرے منہ کی بات نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث ایک سناتا ہوں آپ کو بس سننا ابو آبود میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ بن عامر یہ میں حدیث کس لیے سنانے لگا ہوں آپ کو کس لیے سنا کس دلیل کے طور پر سنانے لگا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی کیا ہے کہ تجارت ہے بن عامر رضی اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں مخاطب کر کے صحابہ سے کہا تم میں سے کس شخص کو پسند ہے کہ وہ وادی تحان یا وادی حقیق میں جائے صبح سویرے اور بڑی بڑی کوہانوں والی دو اونٹھنیاں لے کر آ جائے اس کو نہ کوئی گناہ کرنا پڑے نہ کوئی رشتے داری توڑنی پڑے مطلب ہے مفت میں اس کو دو اونٹنیاں مل جائیں کوئی گناہ بھی نہ کرنا پڑے کوئی رشتے داری بھی نہ توڑنی پڑے بڑی بڑی کوہانوں والی دو اونٹنیاں مل جائیں تم میں سے کس کو پسند ہے بن کا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے کون ہے جس کو یہ پسند نہ ہوگا سب کو پسند ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ دنیا کے مال سے محبت کرتا ہے پسند ہے یہ فطرت ہے انسان کی ہر ایک کو پسند ہے آپ نے فرمایا غور کرنا میرے بھائیوں آپ نے فرمایا افلا یغدو احدو الى الا پھر تم ایک افلا یغدو احدو الى المسجد تم میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے گھر میں صبح نکل کر مسجد میں کیوں نہیں آتا کیا نہیں کرتا مسجد میں کیوں نہیں آتا ف یق را او فَيَا لَمَا من کتاب اللہ خیر الحم کا خیر اللہ مین سلاسن اربا خیر اللہ مین اربا لمبیا نے کہا وہ آکر اللہ کے گھر میں قرآن مدین کی دو آئٹم سیکھ لے کیا کر لے کیا کر لے دو آیتیں سیکھ لے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اللہ من ناکا تئی اس کے لیے دو اونٹنی حاصل کر لینے سے بہتر افضل بس صلاح سن تین آیتیں سیکھ لے تو تین اونٹنی حاصل کر لینے سے بہتر چار آیتیں سیکھ لے تو چار اونٹنی حاصل کر لینے سے بہتر بن آ ہنا بین البل جتنی آیتیں سیکھ لے اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر یہ حدیث ہے یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہتر کا مطلب تو ہمیں بھی آتا ہے بہتر کا مطلب ہے کہ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہونا ہے آخرت میں ہونا ہے تو آخرت جو ہے وہ دنیا سے کیا ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے نہ میرے بھائیو یہ مطلب نہیں ہے ایسا حدیث کا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے معنی نہیں ہے اس کا اونٹنیوں کے ملنے کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے دونوں جہانوں میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں دنیا میں اس کو بیچ کر اونٹنیوں کو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے ان کا گوشت کھڑا سکتا ہے ان پر سواری بار برداری کر سکتا ہے یہ دنیا کے فوائد ہیں حاصل ہو سکتے ہیں اس ان کو ان اونٹنیوں کے ملنے سے اور آخرت کے فوائد وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو آخرت میں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا ہاں دو اونٹنیاں کسی بندے کو مل گئیں اس نے اللہ کو دے دی ملے گا آخرت میں اجر کہ نہیں دنیا میں اس نے رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دی کہ یہ دو اونٹنیاں ہیں جو غریب ہے معاشرے کا جو مسکین ہے جو تنگ دست ہے ان کے کام آئیں گی یہ وہ استعمال کریں ان کو اجر ملے گا آخرت میں یا نہیں ملے گا فائدہ اونٹنیاں ملنے کا دنیا میں بھی ہے اور فائدہ اونٹنیاں ملنے کا آخر میں بھی ہے دونوں جہانوں میں ہے جتنا فائدہ مطلب اللہ کے نبی کے فرمان کو غور کرنا آپ نے فرمایا دو اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے دو آیتیں سیکھ لینا جتنا فائدہ دو اونٹنیوں سے ہم دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں قسم ہے اللہ کی اس سے زیادہ فائدہ دنیا میں دو آیتیں سیکھنے سے مل سکتا ہے اور جتنا فائدہ دو اونٹیاں صدقہ کرنے سے آخرت میں مل سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ آخرت میں پرانی مجید کی دو آئے سیکار کر مل سکتا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی ہے صرف یہ آخرت کی تجارت نہیں ہے دنیا کی بھی ہے آپ کو نہیں یقین آئے گا آپ دیکھ لیں صحابہ نے یہی والی تجارت کی میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو یہی والی تجارت کی کیا ان کو دنیا میں فائدہ ملا کے نہیں کتنا فائدہ ملا دو اٹھریوں جیتنا دس اٹھنی جیتنا سو اٹھریوں جتنا کتنا فائدہ ملا اللہ نے اللہ نے آزادی بھی دے دی دی, دی, دی کہ نہیں عزت بھی دے دی خوشحالی بھی دے دی کامیابی بھی دے دی اور پروردگار نے 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی دے دی حکومت بھی دے دی صرف دنیا نہیں دی رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دی رضی اللہ ہو انہم و ردو ان ہوم تجری تہ تہل انہارو خالدی اللہ ان پر راضی ہو گیا وہ اللہ پر راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں لے رہی ہیں جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی کتنی اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ ہوا کوئی حساب ہی نہیں ہے مسجد نبوی کا سہن ہے قسم ہے اللہ کی مسجد نبی کا سہن ہے اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح بخاری میں دیکھ لو مسجد نبی کا سہن ہے خزانوں کے ڈھیر اور امبار لگے ہوئے ہیں سہن میں مسجد نبی کے سہن میں دنیا کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ابو ریرا کھڑا ہے انہیں ڈھیروں پر رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں کبھی ابو ریرا بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہوتا تھا مدینے میں کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے ملا ہوتا آج وہ خزانے کے ڈھیروں پر کھڑا ہے ابو ریرا اکیلا مالک ہے خزانوں کے ڈھیروں پر روم کے خزانے بھی آ گئے ایران کے خزانے بھی آ گئے ساری دنیا کے خزانے آ کر مدینے میں ڈر ہو گئے دیا رب نے سب کچھ کہ نہیں دیا ان کو اس تجارت کا صرف آخرت میں فائدہ ملا یا دنیا میں بھی ملا دنیا میں بھی, بھی ملا آخرت میں بھی ملا آپ کہیں گے اگر اسی کا نام تجارت ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات آپ نے حدیث سنائی ہے تو پھر تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں ہر ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں امام صاحب مقتدی بھی ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھنا تلاوت ہے آگے نہیں ہر مسیح کے اندر قاری صاحب بچوں کو تلاوت کرواتے ہیں مدرسوں میں حفظ میں سارا دن وہ بچے تلاوت کرتے ہیں رمضان میں ہر گھر کے اندر ہر فرد قرآن ختم کرتا ہے کئی کئی قرآن ختم ہوتے ہیں تلاوت تو ہم بھی کر رہے ہیں نہ میرے بھائی یہ والی تلاوت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرواتے تھے یہ والی تلاوت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرواتے تھے صحابہ اپنے شاگردوں کو یہ والی تلاوت نہیں کرواتے تھے جو تلاوت ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہے مانتا ہوں میں یہ والی تلاوت جو ہم کر رہے ہیں ہو رہی ہے دنیا میں مسلمان کر رہے ہیں یہ تلاوت اجر اس کا ہے اس تلاوت کا اجر ہے یہ اجر سے خالی ثواب اس تلاوت کا ہوگا ملے گا ایک ایک گھر پر دس دس نیکیاں رب عطا کرے گا مگر قسم ہے اللہ کی ثواب ہے یہ والی تلاوت نہ ہمیں آزاد کروا سکتی ہے نہ خوشحال بنا سکتی ہے نہ آزادی دلا سکتی ہے نہ خلافت عطا کر سکتی ہے نہ یہ والی تلاوت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکتی ہے ثواب ہے ایک نہ دنیا میں خوشحالی کے لیے نہ آزادی کے لیے نہ عزت کے لیے نہ کامیابی کے لیے نہ خلافت کے لیے نہ نہ آخرت میں جنت کے لیے یہ والی تلاوت کافی نہیں ہے ثواب ہے اس کا اچھا وہ بڑی پھر کون سی تلاوت ہے جس سے خوشحالی بھی ملتی ہے جس سے نفع بھی ملتا ہے جو سے نے کی تھی وہ والی کون سی تلاوت ہے وہ تلاوت سب جاتا ہوں آپ کو ایک ہی ایک ہی روایت ذکر کروں گا یہ بھی سننا ابوداب کی ہے ابو عبدالرحمٰن سولمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا ہم نے ان لوگوں سے قرآن سیکھا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ وسلم سے سیکھا تھا عثمان بن عفان عبداللہ بن مسعود اور بھی کچھ سیابا کے نام لیے کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا یہ ہمارے استاد ہیں قرآن کے انہوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا قرآن اللہ کے نبی ان کو کیسے پڑھایا تھا اور یہ ہمیں کیسے پڑھاتے تھے یہ الفاظ سننا ابو عبد الرحمٰن سولمی رحمت اللہ لے کے کنہ نکھ راؤ الشرل آیات میرے بھائیوں بہت توجہ سے سننے والی بات ہے کنہ نکراشرل آیاتے ہم قرآن کی دس آیتیں پڑھتے تھے کتنی آتے پڑھتے تھے دس آیتیں لا نتا جاواز دس آیتیں پڑھ کر ہم آگے نہیں جاتے تھے اگلی آیتیں شروع نہیں کرتے تھے حتی علاما معافی ہا جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان دس آیتوں میں ہمارے رب نے ہمیں کہا کیا ہے ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے حرام کیا کیا ہے حکم کس چیز کا دیا ہے منا کس چیز سے کیا ہے ماں باپ کے حقوق کیا بتائے ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں معاشرے کا کا حق کیا ہے تجارت کیسے کرنی ہے سیاست کیسے کرنی ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے جب تک ہم یہ سارا کچھ سیکھ نہیں نہ لیتے تھے جو کچھ ہندس آئے میں رب نے کہا ہے پھر سیکھ کر وہ نامالا پہلے قرآن کے لفظ پڑھتے پھر ان کا معنی سمجھتے پھر نامالا علیحا جو کچھ سمجھ آتا اس پر فوراً عمل کر لیتے جب تک یہ تینوں کام نہیں نہ ہوتے تھے ہم اگلی آیتیں شروع نہیں کرتے تھے اگلی دس آیتیں شروع نہیں کرتے تھے پہلے لفظ سیکھے پھر منع سمجھا پھر ان پر عمل کیا اچھا انصاف سے بتائیے یہ والی تلاوت ہمارے معاشرے میں ہے کیوں جی ہے ہاں؟ نہیں ہے ناراض نہیں ہونا نہیں ہے میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں یہ والی تلاوت نہیں ہے آپ کہیں گے مدرسوں میں ہوتی ہے قسم اللہ کی کوئی نہیں ہوتی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ آپ کہیں گے علماء کرام کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے کوئی نہیں کرتے ناراض نہیں ہونا کوئی نہیں ہوتی یہ تلاوت نہ علماء کرتے ہیں نہ مدرسوں میں ہوتی یا کہیں بھی نہیں ہوتی آپ کہیں گے کیسے نہیں ہوتی لو سن لو کیسے نہیں ہوتی ترجمہ پڑھتے ہیں مدرسوں میں استاد پڑھاتے ہیں مدرسوں میں پڑھ لیا سارا قرآن ختم ہو گیا ترجمے سے اب قرآن نے جو آنکھوں کا حدود اربا متعین کیا ہے کیا میری آنکھیں اس حدود کے اندر استعمال ہوتی ہیں قرآن نے جو کانوں کی حد مقرر کی ہے جو کانوں کے لیے حلال و حرام کیا اب لکھا ہوا ہے قرآن میں کیا میرے کان صرف اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن نے جو زبان کا حدود متعین کی ہے کہ کہاں چلنی یا کہاں نہیں چلنی کیا میری زبان مولوی صاحب کی زبان قرآن تلاوت ہے نا تلاوت کا کیا مطلب تھا جو پڑا ہے اس پر کیا میری زبان اس حدود کے اندر استعمال ہوتی ہے مولوی صاحب کی طالب علم کی ناراض نہیں ہونا میرے ہاتھ میری ٹانگیں جو قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہاں استعمال ہونا یہاں ادھر استعمال ہوتے ہیں میرے پیٹ میں وہی وہ جاتا ہے جو قرآن نے کہا کہ یہی یہ جانا چاہیے حرام نہیں جانا چاہیے یہ میں علما کی بھی سب کی بات کرتا ہوں کہاں تلاوت ہے یہ عمل والی تلاوت کدھر ہے کون کرتا ہے عمل قرآن پر قرآن نے کہا اور میرے بھائیوں قرآن نے کہا بل تک من کم امت نل خیر <الْخَيْر> تم ایک امت ہو جو خیر کی طرف کیا کرے دعوت دے علماء انبیاء کے وارث ہیں ناراض نہیں ہونا کتنے علما ہیں جو اپنی مسجد ممبر سے باہر نکل کر پارکوں میں گلیوں میں بزاروں میں ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک دکان پر جا کر ایک ایک بندے کے پاس جا کر رب کی توحید کا سبق پڑھاتے ہیں نبی کی سنت سکھاتے ہیں یہ اللہ کے نبی کرتے تھے کہ نہیں سیابا کرتے تھے کہ نہیں سیابا کرتے تھے کہ نہیں है? ابو بکر کو کس یہ مار پڑتی تھی کس لیے ابو بکر کا منہ سجا دیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ کس لیے مارتے تھے ہم کو وہ چوری نہیں کرتے تھے وہ مار پڑتی تھی کس لیے مار پڑتی تھی لوگوں کو تو ہی سکھاتے تھے دین سکھاتے تھے اب کسے کہانیاں شکایتیں بزرگوں کے اقوال سنانے والے تو پھریں گے گلیوں بازاروں میں لیکن ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں وہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت دی ہے جن کو سنت کا شعور دیا ہے کیا وہ مسجد سے بہتر کسی کو دعوت دیتے ہیں کدھر ہے عمل کدھر ہے عمل عمل کدھر ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کدھر ہے تلاوت یہ قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے الفاظ پڑھ لو بس پھر لپیٹ کے رکھ دو اس کو الماری پہ ترجمہ پڑھ لو پڑھا لو بس بھول جاؤ کہ کیا پڑھا تھا کیا, کیا کرنا چاہیے مجھے کس لیے آیا قرآن دنیا میں جب مولوی صاحب نے کام نہیں کرنا عمل نہیں کرنا تو دوسرا کیسے کرے گا میں ہاں؟ نہیں کروں بس دوسرا کیسے کرے گا کوتے بہ علی کمر کتا حکم اللہ کا قرآن ہے اس کی تلاوت کا کیا مطلب ہے کوتے بہ علی کا ہاں کا کھاؤ کیڑے کھاؤ مرغے چرگے اڑاؤ فرقہ بریت کا گند پھیلاؤ پارٹی بازی کی غلازت میں امت کو لے یہ مطلب ہے کوتبال اکمل کے تال کا کون عمل کرتا ہے کدھر ہے یہ صرف چند چند لوگوں کے لیے ہے جن کو مجاہدین کہتے ہیں بس جماعتوں تعالیٰ کا کام ہے یہ صاحب کے لیے تو آئی نہیں گئے تھے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے اللہ اکبر میرے بھائیو آپ مجھے بتائیں انصاف سے میں نے تھوڑا سا بڑا کھول سکتا ہوں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کیا یہ والی تلاوت موجود کسی ہمارے طبقے میں موجود ہے تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں ہمیں اس تجارت کا شعور ہی نہیں ہے جس جو تجارت کی گارنٹی رب نے دی ہے حق بجانب ہوں یا میں مبالغہ کر رہا ہوں بہت سے لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے ہے کوئی سر سے رکھ کے قسم اٹھا لے کوئی ہاتھ قرآن پہ رکھ کے مسید میں آ کر قسم اٹھا لے کسی کا حق مارنے کے لیے بیان کا حق مارنے کے لیے یتیموں کا حق کھانے کے لیے کسی کے پلاٹ پر قبضہ اپنے حق میں کروانے کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ رکھ ہاتھ قرآن پہ قرآن تھے ہاتھ رکھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے رکھ ہاتھ قرآن پہ جو قرآن بھائی قرآن ہاتھ رکھنے کے لیے چکنے کے لیے آیا سر پہ کچھ لوگوں نے سمجھا طویز فروشی کے لیے طویل فروشی کا کاروبار کرنے کے لیے طویل بنا کے جو ہے نا وہ فوٹو شیئر کر لو اور پھر تقسیم کری جاؤ لوگوں کو اور پیسے کمائی جاؤ کسم اللہ کی یہ کاروبار بنایا ہوا ہے لوگوں نے طویل فروشی کا کوئی کوئی یہ سمجھے بیٹھا یہ پلیٹوں پر کولیوں پر لے کر مریضوں کو پریر پلانے کے لیے آیا ہے है? یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ فرقہ واریت اور پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے آیا ہے کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ممبرو محراب سے پرانے مجید کو مسلمانوں میں فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے پارٹیوں میں الجھانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ قرآن تو صرف مردوں کو پارسل کرنے کے لیے اللہ نے اتارا تھا کس لیے آیا تھا محلے کے جو مر گیا نا محلے کے پورے علاقے سے سفارے قرآن کٹھے کرو پھر مسید کے مولوی صاحب کو دو دو یہ پارسل کر دیں پھر مولوی صاحب پارسل کر دیتے دا خانہ ہے اور بہت سے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بہت سے لوگ اکثریت نے اکثریت نے یہ سمجھا ہے یہ مسید کے لیے اترا تھا بس کس کے لیے اترا تھا مسید میں رکھنے کے لیے یہ گھر میں تبرک حاصل کرنے کے لیے اترا تھا اس کو اونچی جگہ پر ٹکا دو تبرک حاصل کرنے کے لیے چونک لو آنکھوں سے لگا لو سینے سے لگا لو ریشمی گلاب کے دل پیڑ کر بس رکھ دو صبح صبح اس کے دو چار لفظ پڑھ لو میاں مٹھو کی طرح رٹے رٹائے اللہ اللہ خیر صلی صلاح اس لیے آیا قرآن کس لیے آیا تھا قرآن رب کا قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے کہا کتاب ان انا ہو الئی کا مبارک ان لے مسلمانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیا کتاب انزلنا الیہ مبارک یہ قران مبارک کتاب ہم نے اپ کی طرف اتاری لے يدبروا آیاتہ تا کہ لوگ خوب اس کی ایتوں پر غور و کریں خوب تدبر کریں اس کو خوب سمجھیں والے یتذکر اول الالباب تا کہ یہ انسان اس سے رہنمائی لے اپنے عقیدے کی رہنمائی لیں اپنی عبادات کی رہنمائی لیں اپنی معاشرت کی رہنمائی لیں اپنی اپنی تجارت کی رہنمائی لیں اپنی سیاست کی رہنمائی لیں اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں قرآن سے پوچھ کر قدم اٹھائے والے یا تھا قرآن اتارا تھا اچھا اگر یہ ایسے کر لیتے تو کیا ملنا تھا کیا ملنا تھا چار گرنٹیاں دیا رب نے سن لینا يَحْزَنُونَ خوف سے سننا <يحضنون> تمہارے پاس میری بھیجی ہوئی رہنمائی ہدایت آئے گی جس نے اس ہدایت کے تابے کر لیا اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈال لیا اس کو مان لیا اس کے مطابق بنا لیا اپنا عقیدہ عمل شب و روز کیا ملے گا اس کو لا خوف نلیہ نہ مہنگائی کا نہ قرضوں کا نہ بدمنی کا نہ لوڈ کا نہ کافروں کا نہ کسی اور چیز کا نہ کاروبار کی تباہی کا نہ چوری ڈاکے کا کسی چیز کا خوف لا خوف ہون، کوئی خوف نہیں ہوگا ولام کوئی غم دی نہیں ہوگا دوسری جگہ پہ فرمایا فما کو منی ہدن فمنی تباح ہدایا جس نے میری بیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کر لی یہ نہیں کہا اس کو سینے سے لگا لیا آنکھوں سے لگا لیا چوم لیا ریشمی گلاب کے اندر لپیٹ لیا لین لگ مسیحت میں یہ نہیں کہا, کیا کہا؟ جس نے اس کے تابے کر لیا اپنے آپ کو لا ولا والا نہ گمراہی رہے گی نہ بد رہے گی اور اس کے مقابلے میں تصویر کا دوسرا رخ بھی رب نے اسی آیت میں دکھایا ہے کہا بمن آ راجان ذکری لہو میں عیشا زن کا جو اس کو مسیط میں نظر بند کرے گا مدرسے میں نظر بند کرے گا چوم چاٹ کر الماری میں رکھ دے گا ایسے کیا نہ ہم نے کیا کہ نہیں انصاف سے بتائیے انصاف سے بتائیے ہمارے پانچ فٹ کے وجود کی تو میں نے مثال دے دی آپ کو کہ عمل کدھر ہے تلاوت کدھر ہے ہمارے گھر میں بھی تلاوت موجود نہیں ہے گھر میں جوان بہنیں بیٹیاں اپنے قدروں سے پردہ کرتی ہیں یا مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں دین داروں کی ہماری بیویاں اپنے دیوروں جیٹھوں سے پردہ کرتی ہیں تلاوت کا کیا مطلب ہے کس لیے آیا قرآن؟ ہمارے گھر میں جو رب نے ماں باپ کا مقام رکھا ہے کیا اس مقام کا لحاظ کیا جاتا ہے موجود ہے کیا کیا،, کیا, مقام، کیا مقام ہے ماں باپ کا تھوڑا سا اشارہ کروں گا اللہ کے بعد اللہ کے حق کے بعد مسلمانوں پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے, اس کا ہے? ماں باپ کا ماں باپ کا ہے کہا باب اللہ والا تشریق واب والد نے احسانا اللہ کے بعد سب سے حق پہلے والدین کا اور پیارے پیغمبر نے کہا اللہ اس بلو کو میں تجھے تمہیں کبیرے گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں کچھ گنا سگیرے ہوتے ہیں کچھ کبیرے ہیں کچھ اکبر القبائر ہیں کبیروں سے بھی بڑے کبیرے جن سے بڑا گناہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں وہ نہ بتاؤ تمہیں نے جی, نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے گناہوں کی تو واقعی بڑی شامت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم بچنا چاہتے ہیں بتائیے کون تھے وہ بڑے بڑے گنا جن سے بڑا گنا کوئی نہیں زمین پر آپ نے کہا علی و باللہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین والدین کو دکھ دینا والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا والدین کو دھکے دینا والدین کے آگے زبان چلانی ہاتھ اٹھانا والدین کو کوموں کے اندر کے اندر جمع کروا دینا ہم چھوٹے ہوتے نا میں چھوٹا ہوتا سنتا تھا لوگوں سے کہ برطانیہ میں اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں میں پوچھتا تھا اولڈ ہاؤس کیا ہوتے ہیں کہتے وہاں بابو کو جمع کروا دیتے آج سم اللہ کی لاہور کے اندر کئی اولڈ ہاؤس بن گئے کراچی میں کئی اولڈ ہاؤس بن گئے ملتان کا نہیں مجھے پتا, مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا بہبل پور میں بھی اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے ملتان میں بھی بن گئے. یہ اولڈ ہاؤس کن کے لیے بن رہے ہیں ہندوؤں کے لیے نہیں یہودیوں عیسائیوں سکھوں کے لیے نہیں ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے اں ہے قرآن گھروں میں کہاں ہے کون ہے جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے ماں باپ کی عزت کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے؟ گھر سے باہر دکان میں فیکٹری میں بازار میں منڈی مارکیٹ میں کیا قرآن کے اصول چل رہے ہیں اچھا چھوڑیں اس کو ہماری چوکی میں تھانے میں پچیریوں میں سول کورٹ میں سیشن کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں قرآن کو دخل دینے کی اجازت ہے ہاں؟ کیوں جی کسم اللہ کی قرآن کو دخل دینے کی اجازت یہ کس لیے آیا دنیا میں مسیح میں رکھنے کے لیے آیا ادھر نہیں جا سکتا یہ ادھر اس کا کوئی کام نہیں ہے جس قوم کی یہ حالت ہو جس قوم کی یہ حالت ہو میرے بھائیو پروردگار نے کہا ہے بمن آ ردا ان جس نے یہ سلوک کیا نا بھائی ان لہو معیشت کا سونے کے خزانے ہوں گے پٹرول کے خزانے ہوں گے گیس کے ذخیرے ہوں گے کوئلے کے خزانے ہوں گے زمین زرخیز ہوگی پانی بڑا ہوگا ہر نعمت رب کی ہوگی نہیں ہوگی ہم اس کی دنیا کی زندگی کی گزران کو تنگ کر دیں گے خوشحالی نہیں ملے گی تنگ دستی ختم نہیں ہوگی بےروزگاری ختم نہیں ہوگی مہنگائی کی چکی سے نہیں نکلیں گے بجلی اور گیس کی لوڈ لوڈوں کے کوڑے ان کی کمروں پر برسنا بند نہیں ہوگا آ جائے گی تبدیلی کہتے ہیں آ رہی ہے تبدیلی قرآن کو کھڈے نہ لگا کر تبدیلی آتی ہے آم ہقوں کی جنت میں رہتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم جو کہتا ہے تبدیلی آ رہی ہے قرآن کو مسیح میں کھڈے لگا کے اس کو کسی جگہ پر معاشرے میں دخل دینے کی اجازت نہیں تبدیلی آ جائے گی اس کے بغیر صحابہ نے صرف مدینے میں نہیں صرف عرب کے خطے میں نہیں ساری دنیا میں تبدیلی برپا کی کیا کر کے والی تلاوت کر کے جو تلاوت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں افلا یتارون قرآن ایک آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی اہم بہت ہو گیا ہم نے ہم کہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں عزت کامیابی آزادی چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا جنت بھی چاہتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جو عزت کا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے جو خوشحالی کا راستہ ہے جو آزادیوں کا راستہ ہے کس اللہ الکھ جو رب نے عزتیں دینے کے لیے اتارا ہے ان اللہ یارف بادل کتاب اخوامن امام نے کہا رب نے یہ قوموں کو عزتیں رفعتیں آزادیاں خوشحالیاں کامیابیاں بلندیاں سب کچھ دینے کے لیے اتارا ہے اور ہم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ بچہ گھر میں پیدا ہوا ختم ہونے والی ہے میری بات بچہ گھر میں پیدا ہوا اللہ نے قدرتی طور پر اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا کسی کو رب زیادہ صلاحیتیں دیتا ہے کسی کو کم دے دیتا ہے رب کی مرضی ہے اس کی حکمت ہے ہر کام میں بچہ بولنے لگا میرے بھائیوں بچہ بولنے لگا جو بات اس کو کہو فور بولنا شروع ہو جاتا ہے اس کو یاد ہو جاتی اور چھوٹی عمر میں سمجھدار لوگوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں بچے ہوتے ہیں نا ایسے بچے ماں باپ کی کیا سوچ ہوتی ہے حاجی صاحب کی اہل حدیث کی نمازی کی دیندار کی کیا سوچ ہوتی بھائی اللہ نے بڑی خوبیوں والا اور بڑی صلاحیتوں والا بچہ دیا اس کو ہم نے نا جو علاقے کا سب سے مہنگا مشنری سکول ہے نا انگلش میڈیم اس کے اندر اس کو داخل کروانا ہے کیونکہ ہمارے بچہ بڑی خوبیوں والا ہے اس کی خوبیوں کو یہ مشنری سکول اور مشنری ادارے ہی نکھار سکتے ہیں وہ صحیح نکھاریں گے باقی ایک کسی جگہ پر اس کی خوبیاں نہیں سمجھائیں گے نکھریں گی نہیں یہ نکھاریں گے یہ مشنری ادارے داخل کروا دیا بچے کو ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی میں اپنی بات کر رہا ہوں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بچہ داخل ہو گیا پرپ میں نرسری میں جی ون ٹو میں پہلی میں پرائمری ہو گئی مڈل ہو گیا میٹرک ہو گئی بی کام سی کام بی کام سارا کچھ ہو گیا ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہو گئی سی ایس ایس کا امتحان بھی پاس ہو گیا سی ایس ایس کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گیا بہت اچھی ملازمت نوکری مل گئی گاڑی بھی مل گئی بیٹمین بھی مل گیا بنگلا بھی مل گیا سرکاری تنخواہ بھی اچھی لگ گئی ہم کیا سوچتے ہیں है? اللہ نے ساری بان پھڑ لی رب نے ساری بان فی رب نے بڑا کرم کیا سارے اتنے بڑا خوبیاں والا سانوں اولاد رب نے دیتی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ آپ کا ملتان شہر ہے لے آئے میرا چیلنجا, چیلنج ہے چیلنج چیلنج کرتا ہوں آپ کو سو لے آئے سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے والے بچے ایک سو بچے لے آئے یہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے والے مجھے آ کر وہ اللہ میں اور نبیوں میں فرق سمجھا دیں کیا ہوتا ہے اللہ میں مخلوق میں فرق سمجھا دیں پیدا کرنے والے کی کسمیاں نہیں سمجھا سکے گے ایک بھی نہیں سمجھا سکے گا ان میں سے کہ رب میں اور مخلوق میں فرق کیا ہوتا ہے رب کی پہچان کیا ہے رب کہتے کس کون ہے رب کہاں پر ہے رب کون ہے نہیں پتا ان کو نہیں پتا ماشاءاللہ ما کوئی ہزار میں سے دو بندے ایک بندہ مل جائے گا آپ کو اس کو پوچھو محمد الرسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے اس کو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ نہیں سنا سکے گا آپ کو نہیں آئے گا نبی کا وضو کیسا ہوتا تھا شروع سے لے کر آخر تک وہ نبی کا وضو بھی نہیں جانتا ہوگا میں صحیح کر رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں ان بیچاروں کو کیوں نہیں پتا سی ایس کا امتحان پاس ہو گیا کیوں نہیں پتا چلا اس لیے کہ ہمارے نصابوں میں یہ چیزیں تھی نہیں چیزیں نصاب میں ہوتی تو پتا چلتا نہ ماں باپ نے پڑھی تھی نہ ان کو پتا تھا یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی قرآن میں یہ لکھی ہوئی تھی حدیث میں نہ قرآن پڑھا زندگی میں نہ حدیث پڑھا تو کہاں سے پتا چلتا ہے ان چیزوں کا کہاں سے پتا نہ وہ خودے میں آئے کبھی ان, ان اداروں نے مشنری اداروں نے اس کی تربیت ہی یہ کی کہ یہ اسلام تو تخلف کا دین ہے یہ تو رجن پسندی کا دین ہے یہ چودہ سو سالہ فرسودہ نظام ہے یہ داڑھی والے تو یہ تو متشدد ہوتے ہیں یہ تو مولوی تو متشدد ہوتے ہیں یہ تو جناب یہ تو اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے کسم اللہ کی یہ گلیل سوچ سے اس کی پرورش کی ہمارے بچے کی ان اداروں نے پردے سے نفرت داڑھی سے نفرت مسجد سے نفرت دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ اس کو تخلف رجت پسندی اس کو چودہ سو سالہ نظام اور جو بچہ گھر میں پیدا ہو گیا نبینا ماں باپ کہتے ہیں اس کو مدرسے میں بھیج دو کہاں بیچ دو اس کو مدرسے میں جو پولیو زیادہ پیدا ہو گیا پولو کا حملہ ہو گیا بازو کام کرنا نہیں اس کا کام کرنا چھوڑ گیا ٹانگ مڑ گئی ہے ماں باپ کہتے ہیں یہ جی مال اللہ کو دے دو رب کے دین کے لیے اس کو وقف کر دو یہ مدرسے میں چھوڑا میں ہندوؤں یاودیوں عیسائیوں کی نہیں پیدا کرنے والے کی قسم اہل حدیثوں کی مسلمانوں کی دینداروں کی ٹھیکے داروں کی اسلام کی بات کر رہا ہوں ہمارا سلوک یہ ہے رب کے قرآن سے جو عزت کا ممبا اور سرچشمہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے جو خوشحالی کا زینا ہے جو آزادی کا آزادی کا راستہ ہے جو جنت کا ضامن ہے اس کے ساتھ امت مسلمہ کا اہل حدیثوں کا نمازیوں کا حاجیوں کا دین داروں کا یہ سلوک ہے یا وہ بچہ مدرسے میں بھیجتے ہیں جو اسکول نہیں پڑھتا جو کیا نہیں کرتا موٹے دماغ کا ہے نہیں چلتا سکول کئی سکول میں داخل کروا دیا کہتے ہیں اس کو شکایتیں آتی ہیں ہر جگہ سے اس کو کیا کرو تنگ کرتا ہے گھر میں محلے میں اس کو مدرسے میں چھوڑو میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا قسم ہے اللہ کی میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو میں مرید کے میں تھا میری ڈیوٹی تھی جو بچے داخل ہونے کے لیے مرکز میں آتے تھے ہمارے ادارے میں میں ان کا انٹرویو لے کر داخل کرتا تھا بہاول میں ہوں میرے پاس بچے آتے ہیں میں ان کو انٹرویو لیتا ہوں ماں لے کے آتے ہیں وہ خاندان والے بچہ یہ بچہ ہمارا جی داخل کر لو میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ اخبار یہ تھوڑا سا اردو پڑھ کے سنا دو بچہ کہتا ہے اردو تو نہیں پڑھ سکتا میں نہیں. نہیں پڑھنا آتا میں کہتا ہوں ناظرہ قرآن کا پڑھنا آتا ہے بچہ کہتا ہے وہ نورانی کہ آدھا سا پڑا ہوا ہے ناظرہ نہیں آتا میں اس کے وارث کو کہتا ہوں بھائی جان آپ اس بچے پر بھی احسان کریں اور آپ ہم پر بھی احسان کریں ہم آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے اللہ کے فضل سے بیٹھے اور کریں گے ضرور پڑھائیں گے ان کو لیکن ہمارے پاس یہ والا سٹیپ نہیں ہے کہ ہم اس کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں اردو اور اس کو نازرہ بھی سکھائیں ہمارے پاس اسی اگلا سٹیپ ہے جو اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے جو ناظرہ پڑھ سکتا ہے اس کو ہم پڑھاتے ہیں آگے تو نیچے والا اسٹیپ ہمارے پاس نہیں ہے بندوبست بھی نہیں ہے آپ ایسا کریں اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں ٹویشن رکھ لیں گھر میں اس کو پڑھائیں جب یہ اردو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے گا پھر لے آنا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کسم ہے پروردگار کی میں پتہ نہیں درجنوں لوگوں سے یہ لفظ سو چکا ہوں میرے کان پاک گئے سن سن کر کہتے ہیں اسکول تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے پاس لے کے قسم اللہ کی یہ لفظ ہے کہتے ہیں سکول تو پڑھتا ہی نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے پاس لے کے اسی لیے آپ کے پاس اگر سکول پڑھتا ہوتا پھر آپ کے پاس ہی لڑا تھا پھر یہ رب کو ہی لینا تھا مال پھر کسی اور جگہ پر ہوتا یہ کسی مشنری ادارہ کے اندر ہوتا پھر آپ کو دینا تھا یہ ہم تو اس لیے لائے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں سکول آ کے آپ پڑھا اس کو جب امت کا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا خوشحالی ملے گی سکون ملے گا عزت آزادی ملے گی تبدیلی آئے گی انقلاب آئے گا دنیا میں بس میری گزارش ہے میں نے بہت آپ کے سخت سخت باتیں کر دی آپ کے سامنے معذرت چاہتا ہوں میرا دل زخمی ہے اس لیے میں نے یہ سخت باتیں آپ کے گوشت گزار کی ہیں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میری گزارش ہے آپ سے آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ ہم سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کوئی کتا ہی ہوئی ہے کہ نہیں ہاں؟ ہوئی ہے کہ نہیں آج تک تھوڑی سی ہے بہت زیادہ اور یہ جو کتا ہی ہوئی ہے آج تک بہت زیادہ یہ مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے ہاں؟ یا اس کو بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے تیار ہیں بدلنے کے لیے تو پھر میری گزارش ہے ایک گزارش کرتا ہوں منوا تو سکتا نہیں ہوں میں آپ کو میرے پاس نہیں ہے یا منت سمجھ لیں منت کرتا ہوں آپ کی اللہ کے لیے اس کو منت سمجھ لیں آج کے بعد تحیہ کر لیں کہ جو سستی ہو گئی اس پر نہ دے میں ہم ان اللہ آئندہ مرتے دم تک کم از کم ایک آیت قرآن کی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھنی ہے دن میں صرف ایک آیت میں دو آیتیں دس آیتیں سپارا رکو نہیں کہتا سفا نہیں کہتا ایک آیت کم از کم چوبیس گھنٹوں میں ایک آیت سمجھنے کے لیے ٹائم نکال لیں اپنا سمجھ کر پڑھنی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا جو ہے سمجھ آئی کریں گے یہ کام ہاں مشکل تو نہیں ہے صرف ایک آیت کا تقاضا ہے بس روزانہ ناگا نہیں ہونا چاہیے ایک آیت لے لیں اس کو سمجھے رب اس میں کہتا کیا کہ ہے ہمیں اور جو کہتا ہے اس کے سامنے سرجوکا دیں مان لیں بس یہ, یہ, یہ کام کرنا ہے ایک آیت کا روزانہ مسجد میں آ کر پڑھ لیں اگر آپ کے قریب مسجد ہے قاری صاحب فجر کے بعد ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے فجر کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہاں? فجر کے بعد ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے دن میں مصروف ہوتے ہیں بڑی مصروفی ہی ہوتی ہوتی ہیں دن میں لیکن فجر کے بعد ہر بندہ ہی فرغ ہوتا ہے فجر کے بعد ایک آیت پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگ جائیں گے امام صاحب کو پکڑ لیں اپنے امام صاحب کو محلے کے امام صاحب کو کہ بھائی ہمیں یہ آئے ایک روزانہ اپنے سمجھایا کرنی ہے پڑھ کے آئے مطالعہ کر کے آئے ایک آئے ہم نے آپ کے سمجھ سے سمجھ, سمجھ, سمجھ کے جانا نماز کے بعد سمجھ لیں آیت اگر مسجد نہیں ہے قریب وہ امام صاحب کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ہم نے رب کو دیا ہی وہ دو نمبر بال ہے تو اس نے کیا پڑھانا ہے میں ترجمہ جو رب کو جو بوئیں گے وہی وہ کاشت کرنا ہے نا وہ ترجمہ بھی پڑھانے یوگے نہیں ہوتے کہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے مسجد میں فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے ہماری اگر ایسا معاملہ ہے تو ترجمے والا قرآن گھر میں رکھے اور میرا مشورہ ہے میں نے اردو زبان میں اتنا آسان عام فہم ترجمہ آج تک میں نے نہیں دیکھا بڑے ترجمے دیکھے ہیں جتنا ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا آسان اور عام فہم ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہر بندے کے گھر میں وہ تفسیر بٹوی صاحب والی تفسیر القرآن کریم ہونی چاہیے اس سے زیادہ قرآن کو مختصر اور اچھے انداز میں سمجھانے والی کوئی تفسیر میں نے نہیں دیکھی اردو میں ایک آیت اور اس کی تفسیر پڑھنے جو لکھی ہوئی ہے گھر میں پڑھنے مسجد میں پڑھ کے گئے ہیں تو گھر میں جا کر اپنی جوان بچیوں کو بہنوں کو والدہ کو بیوی کو بٹھا لیں ان کو وہ آیت کا ترجمہ پڑھا دیں جو اپنے مسجد میں پڑھا ہے مسجد میں نہیں میسر تو جو قرآن کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھا ہے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں فجر کے بعد نماز پڑھ کے جائیں ان کو ایک آیت کا ترجمہ سمجھا دیں ہو سکتا ہے یہ کام हा? ایک ایک گھر کے اندر اگر ترجمہ قرآن کی کلاس چلے گی نا قسم سمے اللہ کی اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی گھر خوشگوار بن جائیں گے زندگی خوشگوار ہو جائے گی کر کے دیکھیں مل اس پر رب کا ہم سے تقاضا یہ ہے افلا القرآن ام دبا رون القرآنوحا یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ان کے دل تالے میں تو نہیں لگائے تھے فیس بک کی تلاوت کے لیے دل کھلا ہے یوٹیوب کی تلاوت کے لیے دل کھلا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے دل پر تالا لگا ہوا ہے یہ کیفیت ہے ہمارے خاندانوں کی ہمارے معاشرے کی نوجوانوں کی سب اس کے لیے بڑا ٹائم ہے قرآن کی تلاوت ایک آیت سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے منت کی ہے میں نے آپ سے اگر کر لوگے تو آپ کا بلا نہیں کرو گے تو پھر بھی آپ کے بھلے کے لیے دعا کروں گا اللہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کے دل نرم کر دے اللہ آپ کے سینے کھول دے اللہ ہمیں اپنی کوتاہی پر نادم ہو کر ہمیں یہ عمل شروع کرنے کی توفیق دے دے اور اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے آخر ادا الحمدللہ رب للہ رب